بسم اللہ الرحمن رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ متأثر تمام خان گرامی خان گرام باقی تمام شما واپس کرتے ہیں ہمارے صاحب اللہ کے تافی غلافت نمبر 6 پیج نمبر دو سے ہے اس میں جو ہیڈنگ آ رہا ہے کہ خرید و کرنے والوں کے لیے شرائط تو نمبر چھ میں خرید و فروغ کرنے والوں کے لیے جو شرائط وہ بیان فرماتے ہیں وہی شرط شرط کیا جاتا ہے پھر مطالقین ہے مطالق دینا دونوں طرح آق، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے لیے شرط ہے البلو و بالغ ہو و لاقل دونوں عقل ہو ہاں یعنی جی پاگل نہ اس مقابلے میں وختیاار ہو اپنے ارادے اور اختیار سے خرید و فروخت کرنے والا کسی طرح سے جب بھرنا کسی کے بیچنے اور خریدنے پر وہ اور خرید و فروخت کا باقاعدہ ارادہ ہو ارادے سے و فروخت بس ان چار شہر کی روشنی میں فلا یا نقد منعقد نہیں ہوتے بے وصبی نا والی بچوں کا بیچنا ہے جی پرانے زمانوں میں جو ہے خرید و بچے جب بچوں کو لوگ دکان سے سامان نہیں بیچتے تھے ہاں اور بچے کوئی چیز خریدنے کے لیے باہر لاتے تھے بھیجنے کے تو ان لوگ نہیں خریدتے تھے کیونکہ شہر میں جو ہے بچوں سے منعقد نہیں ہوتی لیکن آج کل جو ہے ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے ان چیزوں کو ان دونوں شدید نکات کا خیال نہیں رکھتے جو کہ آفسوسناک ہے جی فلاں یا نقد بے بچے کی نوالی بچے کے خرید فروخ منعقد نہیں ہوتے اس کا عق منعقد نہیں اس نے کوئی تو بھی صحیح نہیں ہے خریدا تو بھی صحیح نہیں اور مضنون پاگل شخص کی کیونکہ آکر شرط ہے ولان مغمہ علیہ ورنہ وہ شاید جو بے ہوشی طرح ہو گیا ہے بے شک آرم یقیناً اس کے عقاف صحیح نہیں ہوتے خرید فروخت کا تو پھر اگر بول دے مجھ سے کوئی چیز تو اس کو ایسا نہیں ولالمغرہ ورنہ وہ شاید جو کو جبر کیا کہ اس کے بیچنے پہ یا خریدنے پہ ہو تو اس میں بھی اختیار اختیار شامل نہیں ہے جو معمل صحیح نہیں ولا سک سگر سگر لا یاقل اور وہ شاعد جو نشے میں مس ہو والران لا عاقل وہ شاخ جو نشے میں ہے اور لا عاقل نشے میں مکمل طور پر مس ہے اور کس چیز کا اس وقل و نہیں ہے نشے میں وغیرہ ہونے کی وجہ سے تو اس کا بھی حرض فروغ صحیح نہیں ولاغ غافل ورنہ وہ شاعر جو غافل ہے کوئی خبر نہیں ہے بے خبر شاخ سے جس کو غفلت کا شکار ہے اور اس نے ایسی غفلت میں کس چیز کے کا حرض ہونے کا آغت پڑے تو وہ عمونی ہوگا ولل حاضل اور نہیں جو ارادہ نہیں ہے مذاق میں کہنے والا مذاق میں جس کو بیچیں خریدیں تو چونکہ وہاں ارادہ نہیں ہے اس لیے وہ معاملہ بھی صحیح نہیں ہے تو باغات جو ہے بالغ غافل ہونا ضروری ہے اپنے ارادے اختیار سے ہو مکمل ارادے سے ہو ہاں یہ توفیع چار شرط کے ساتھ خرید و معاملہ منتقل منعقد ہو جاتی ہے فرماتے ہیں وہی شرط ہیں یقین اللہ آخد ہو اور یہ بھی شرط یہ کہ وہ شاید جو عقت باننے والا وہ مالکاً وہ مالک ہو لین مبی مبین یعنی جو چیز بیچا جاتا ہے اس کا مالک ہو اگر کوئی شاید کوئی چیز بیچتا ہے اس کو خود مالک ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ مالک کو اپنے مال بیچنا ہے حق نہیں کہ اجنبی کو دوسرے کے مال تو نہیں بیچ سکتا بیچیں گے تو بادشت ہے لہٰذا شرط کیا جاتی ہے کہ آخر طاقت پڑھنے والا یعنی بیچنے والا بیچنے کے عاقت پڑھنے والا مالک ہو لیل ما بھیجنے والی چیز کا یا خود مالک ہو وہ بیچے اور ولی ہیں یا وہ بھیجنے والا مالک اصل مالک کا ولی ہو اس کے سرپرست جیسے کالا بھی جیسے باپ اور دادا ہاں یا ولی جو ہے چھوٹے بچوں باپ باپ جو اپنے بیٹے کا دادا جو اپنے نواسے پوتے کا ولی بن جاتا اب امام یا اوغات کا امام حاکم اسلامی وہ امیناً یا ایک سال جس کو حاکم نے لوگوں کے جو ہے جو مال پہ امین بنایا ہے ہاں جی امام نے بنایا اس کا امین بنایا اس کے پاس لوگوں کے یہاں ہیں یا وہ جیسے پاگل لوگوں کے جو ہے خرید و فروختی ذمہ داری ہے اس کو سونپا ان کی دیکھ بھال کا سبھی لوگوں کا ایسے اس کا امین کہا جاتا ہے وہ بھی امام کی طرف سے طے ہوتی ہے وہ یقیناً اور امین ہے یا امام کی طرف سے امین ہو قریب غربا کی یتیموں کی پاگلوں کی مال کی دیکھ بھال کرنے کی اس کی خرید فروخت کرنے کی اور وسیع یا جو ایک شاخ کی طرف سے وصیت شدہ ہو کہ وہ میرا فلاں چیز بیچ کے فلاں کام کر بول کسی کو وصیت کیا ہو کسی بننے والی طرح سے اور وکیلن یا کوئی وکیل ہو ہاں مثلاً آپ نے کسی کو وکیل بنایا میرے یہ چیز خرید کے آ جاؤ یہ میرے لیے فلان چیز خرید کے لاؤ یا میرے فلان چیز بیچ کے آ جاؤ اس کو وکیل بنائے تو وہ, وہ مالک تو نہیں ہے لیکن مالک کا وکیل ہے لہٰذا اس کا خیز و صحیح ہے تو لیادہ یا وکیل ہو یا وسیع ہو یا امین ہو امام کا یا امام خود یا دادا باپ وغیرہ وہ بھی جو ہے دوسرے کی چیزوں کو بچوں کی ناول بچوں کی باغر لوگوں کی چیزوں کو بیچ سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ یا خود ہے مالک جو ہے وہ بیچیں گے تو یہ ایک چاٹر آج فرماتے ہیں وجود للہ بھی جیسے باپ کے لیے جو کہ ولی ہے بچے کا ایت والا یہ تو یہ کہ سرپرستی کریں ذمہ داری اٹھائیں طرف ہے آخری دونوں طرف کو باپ کے لیے جیسے کہ وہ سرپرستی کریں ہاں جی آخری دونوں طرف کو پھر تجارت دے تجارت میں تجا مثلا جو ہے باپ خود جو ہے بچے کا بچے کی مال کو جو ہے باپ خود بیچے اور خود خریدے بچے کی طرف سے بیچیں اور خود خریدے اپنے خریدیں جو ہے اپنی طرف سے بیچے ہیں اور بچے کے لیے خرید لیں اس کے مال سے تو یہ جائز ہے باپ کے لیے دونوں طرف کا دیارت میں جو ہے سرپرسی کا نجائز ہے کما پھر نکاح جس طرح نکاح میں جائز ہے نا باپ جو ہے بچے کی طرف سے ولی بن کر ہاں جی بچے کے ولی بن کر نکاح کا عقت جاری کر سکتے ہیں ایجاب بھی کر سکتے ہیں قبول بھی کر سکتے ہیں تو جس طرح باپ نکاح میں جو ہے چونکہ ولی ہونے کے لحاظ سے آغد کی دونوں طرف کے جب قبول دونوں کے لیے سرپرستی کر سکتے ہیں تو تجارت میں بھی کر سکتے ہیں وہی بلاغ دو اور آگے اور آگ صحیح شرن شرم بال استجاب, استجاب سے بھی اسجاب کے معنی یہ کہ جو ہے بیچنے والا خریدنے والا بیچنے والے سے کہیں آپ یہ چیز مجھے بیچ دو کیا آپ یہ چیز مجھے بیچو گے اس ترکی کو استجاب بولتے ہیں جی تو, تو استجاب اور والقبول اور قبول سے آپ نے اس طرف سے کہا بیچنے والے دکاندار سے کہا آپ فلان چیز مجھے بیچو گے تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بیچوں گا تو بس سے معاملہ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اس بیچنے والے کو بھی تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ادھر کو اسٹریج تو میں نے خریدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سے کہا کہ آپ مجھے یہ چیز بیچو گے ہاں جی کیونکہ خود کو تو پسند لے تو نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجوں گا تو اسی پہ ہو گیا چرانچ مثال پیش کریں کما یا قل المشتری جیسے خریدار کا ہے بیجنے والے سے بے نہاظ سے تھا بھیج دیجیے دی میرے لیے سامان کو سلاد سامان کو میرے لیے بھیج دیجیے دی. تو حقاعت اور مشتری نے میں تو کسی نے کہا تو والے نے کہا بھی تو ٹھیک ہے میں نے بھیج دیا اس نے بیچو والا فلاں سامان کو بولے بھیج دیا بس معاملہ ہو جاتے ہیں معاملہ ہو گیا بل اس اول آپ اب یہاں پر اس خریدار کی طرف سے شروع میں استجاب استجاب کا منا کو بتا دیں کہ وہ بیچنے والے سے کہیں آپ یہ چیز مجھے بیچ دو استجاب بولتے ہیں لیکن جو مشترکہ بیچنے خریدنے والے کی طرف سے استجاب شروع میں ہونا اس مال کے مالک اور دکاندار سے کہنا آپ فلاں چیز مجھے بیچو تو یہی کہنا جو ہے یوگ نہیں بے نیاز کرتا ان لفظ لہجاً لفظ لابی ہاں جی آخر دوبارہ آخر میں دوبارہ اس کو قابل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا اس طرح تو کہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کیونکہ جو میں نے پہلے کہا یہ چیز مجھے بیچو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجوں گا تو اس کو دوبارہ پھر قابل تو کہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس تو کہنے کی ضرورت نہیں میں نے خریدا کیونکہ اس کا شروع میں طرف کو اس جاب کرنا فلاں چیز مجھے بیچو یا بیچو کہ بولنا یہ اور اس طرح سے قبول ہونا یہ کافی اس کو دوبارہ قابل تو کہنے کے یا اشترے تو کہنے کے دوارا نہیں امن آداب تجارت امد تجارت کے آداب یہ ہیں ان فیص صاحب و مستعل تاجر تاجر کے لئے جو آدمی تجارت کرنا چاہتے ہیں یہ تفاق کافی وہ تجارت کے مسائل کو خوب جانیں تجارت کے مسائل کا جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ جو ہے اس کو پتہ چلے کون سی چیز بھیجنا چاہے سر کون سی نہیں کہ شرائط کے ساتھ جیسے کہ برا برا معلومات ہوتا ہے یہ تفق کافی ہے تجارت کے معاملات کو صحیح طریقے سے شرعی معاملات کو سمجھیں اس کو ہاں جی اول صاحب سے پہلے وہی اسپو اور اس کے لئے یہ بھی مستحب اللہ تو ایک اعلیٰ کرنا دل مستقل کا طلب کرنے والے کو ایک اعلیٰ ابھی ان شاء گے فکر میں ایک اعلیٰ کا مطلب یہ ہے ایک بندے نے دکاندار سے کوئی سامان خرید لیا ٹھیک مطلب ہے خاتون نے جوتا خریدا ایک دکاندار سے گھر میں آ کے دیکھا جو یہ جوتا اس کو پسند نہیں آ رہا یار پہلے پسند آ لیا تھا یہاں کے پسند نہیں آیا تو پھر دکاندار سے جا کے بولتے ہیں بھائی جان یہ مجھے پسند نہیں آیا مہربانی کریں اس کو جو ہے واپس لے لیں اور مجھے پیرا میرا پیسہ واپس دے دیں تو اس عمل کو معاملے کو کینسل کرنے کا مطالبہ کرنا اس کو ایک کہا جاتا ہے تو جب یہ خریدار اس کو بیچنے والے سے کہیں گے کہ آپ یہ سامان سوچا واپس کریں میرے پیسہ مجھے دے دیں سامان آپ لے لیں یا اس کو کینسل کر کے کوئی دوسری چیز میں خرید لوں گا تو اس طرح کہنے کے سرد میں دکاندار کے لیے مستحف ہے یہ استاف بولیں قالہ تو انہیں قالا کرنا ان معاملے کو کینسل کرنا اور دوسرے شاخ کو اس کے پیسہ اس کو واپس کرنا اپنا سامان خود لے لینا اس کو استقال ہوتے ہیں دوست مستقبل ہے ایک کرنا لیل یہ قالد طلب کرنے والے کے لیے یہ قالق مطلب آپ کو بتا دیا یہ یعنی ایک چیز پہ آپ کو پشیمان ہوگا خریدا ہیں اب آپ اس معاملے کو آپ دوبارہ واپس کرنا چاہتے ہیں اس جس کو واپس کر کے اپنے پیسہ لینا چاہتے ہیں تو ایسے میں جو آدمی اس کو تو جو آدمی دوسرے سے کہ بھائی یہ معاملہ آپ کینسل کرو تمہیں کینسل کرنے کو کہنا یہ مستقیل کہتے ہیں اور اس کو قبول کرنا ایک اعلیٰ ہے معاملے کو کینسل کر دینا لہذا فرماتے ویسے مشقل خالہ خالہ کرے معاملے کو کینسل کرنا مشتاح لل مستقل اقالیہ کا طلب کرنے والا جو کینسل کرنے کا طلب کرتا ہے تو مشتاح ہے اس کا اپنے پیسہ دے دیں ہاں جی و و اور تو اور ساتھی جو ہے برابری ہی کرنا تھا ویسے یہ نفا نقصان کسی کو مانگا کسی کو سستا نہ کریں سب کے لیے برابر قیمت میں بیچیں وہی ساروں راضی اور اگر آپ نے جو سامان بیچا اس میں تھوڑا سا زیادہ آ تازو میں تو اس کو اعشار کریں دوسرے کو اس کو پھر تھوڑی سی چیز کو واپس نہ نکالیں اور قبول ناقص اور دوسرے سے کچھ آپ نے جنس لینا تھا مثلا ہاں جو تو دوسرے جگہ پیسہ لینا تھا تو اس میں تھوڑا سا کم ہو گیا تو اس کمی کو قبول کرنا اس کو بولے نہیں پورا پورا ایک پیسے بھی میں نے معاف نہیں کرنے نہ بولیں بلکہ میں تھوڑا سا پیسہ کمی ہو گیا تو اس کو قبول کریں جب اس کو کوئی فاش بہت بڑا نقصان نہ ہو رہا تو قبول میں ناقص دکاندار کے لیے مشتاو نقص کو قبول کرنا ہے جس کے کہ ناقص چیز کو ہی نہیں میں ایک دو کم دے دیا کوئی جینس دے دیا اس میں تھوڑا کم ہو گیا یا اس میں کوئی سی تھی تو زیادہ نقصان دہ نہیں ہے اس کو قبول کریں وہیں یا ترکرف ہے اور دکاندار کے لیے مش فائدے کو چھوڑ دیں بھی معاملہ تلاش کیا تب پر پرہیزگار اللہ والوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو ان سے فائدہ نہ لے لیں اپنے آس ڈال لے لیں یہ اس کے لیے ان کے لیے تعاون ہے ہاں جی ہے ان کو کم قیمت پہ بھیجنا ان کے تو اور یہ بھی اس کے لیے مصطاف ہے یا تو ریفات ترق کرنے فائدے کو پھر معاملات علاقہ پرشیدگار پا, جی, لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں امین الفقراء اور غریب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں فائدے کو چھوڑ دیں فائدہ بالکل نہ لے لیں یا اور تحفیر ہو یا فائدہ تھوڑا کم لے لیں دوسروں سے دس روپے لیتا ہے تو ان سے پانچ روپے لے لیں یہ تاخیر یہ عملات ہے بسام کے علاوہ جو و شرا خرید میں تسامو کریں زیادہ سختی سے پیش نہ جائیں سہل انگاری سے پیش آئیں زیادہ سختی سے پیش ہیں نہ آ جائیں تصاموں کو مانیں سختی پیش نہ آ جانا چشم پوشی کرنا واضح نے لکھا ہے یعنی تھوڑا سا کمی بیشی کو چشم پوشی کریں اس پر سختی نہ کریں ایک پیش کو بھی معاف نہ کریں نہ خود معاف کریں نہ کو معاف کریں یہ چیزیں صحیح نہیں یہ خلاف ہے سنت بس سنت اور یہ مساوی وعا دعا پر نہ وعدہ دکھلنا سوا بازار میں داخل ہوتے ہوئے اللہ سے برکت کی دعا کرنا ہاں جی واحص صلی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے سعا کریں دعا میں برکت برکات کو پھر تجارت کی تجاز میں برکت کے لیے اللہ سے دعا کریں بہت شہادتیں اور قلبی شہادتیں پڑھیں شاد نینا شنا اللہ شریق اللہ صنع رسول پڑھیں ان دا شعراء والبے خرید خریدو فروخت کے موقع پر شعر خریدنا اور بے بھیجنا خریدو کے مکعے پر کل میں تین کا پڑھنا یہ بھی کچھ ہے ہاں جی تو آج کے دس میں پر اتفاق کروں گا ان آگے بڑھتا رہے گا